بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا اعلم مدانا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم من المنی و عید وبی اب تک چھ اصول بیان اور آج آخری اصول اس کے بعد کتاب میں انتباہات ہیں اور یہ انتباہات کچھ خاص عنوانات ہیں جن پر حضرت عامی رحمہ اللہ نے ان عنوانات کے حوالے سے جو شبہات ہیں ان کا جواب دینے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کی شروع میں سات اصول ہیں اور پھر اس کے بعد ان اصول پر تفریحات ہاں جب یہ اصول سمجھ میں آ جائیں گے تو اب وہ شبہات کو انہیں اصول کی روشنی میں حل کریں آج ہے ساتواں اصول لیکن ان سات سے پہلے مختصر سفل سا ان کا ہو جائے پہلی بات یہ تھی اصول کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے واطل ہونے کی دلی اگر کسی وہ سمجھ میں نہ آئی تو وہ یہ نہ کہے کہ چیز واطل ہے وہ اپنے کم علم کا اعتراف کر دوسرا اصول یہ ہے کہ جو, جو چیز عقل ممکن ہے یعنی عقل اس کو جائز سمجھتا ہے آپ نے پڑھا کہ امکان اور جواز مناتقت کی اصطلاح امکان کی ہے ہماری اصطلاح جواز کی جو چیز عقل جائز ہے اب ہے یا نہیں ہے اب عقل کا کام نہیں ہے اب یہ نقل کا کام ہے اگر عقل بتا دے کہ وہ جو ہے کسی نے خبر دی تو ہم کہیں گے ہے اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر نقلی تو کہیں گے نہیں ہے تو ہونے نہ ہونے کی بات عقل سے نہیں ہوگی ہو سکنے کی بات تو عقل سے ہو جائے گی تیسرا اصول ہو گیا کہ محال ہونا اور چیز ہے مستبعد ہونا اور چیز ہے اگر ایک چیز کو اب تک دیکھا نہیں گیا اور پھر اس کی خبر آ جاتی ہے دلی کے اندر نسمے کے فلانے پیغمبر کا ایسا معجزہ ہو گیا یا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہو گیا اب کوئی آدمی کہ ہم نے تو اپنے عمر میں نہیں دیکھا تو کہیں گے عمر کے اندر ہونا نہ ہونا یہ تو عجد کی بات ہے تو آپ اس کو مستباد کہیں محال نہیں کہیں گے محال ہو سکتا نہیں ہے مستباد ہو سکتا چوتھا اصول یہ ہو گیا کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا ضروری یعنی آپ صرف اسی چیز کے وجود کے قائل ہیں جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں جس کو آپ اپنے حواس سے مالیے ضروری پانچویں بات یہ ہے کہ جو چیز خالص نقلی ہو اس پر دلیل یا عقلی کا مطالبہ کرنا غلط وہ تو نقلی چیز ہے فلانا قصہ ہوا نہیں ہوا یہ تو آپ دیکھا جائے گا نقلی دلائل سے کوئی عقل ثابت کرے کہ اچھا پروگرام کسا ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا یہ دلیل میں تفصیل جو منع ہوتی ہے نا اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ اسبابی نزول کو آدمی اپنی رائے سے بیان کر وہ جو تفصیل بررائے منع ہے وہ ایک جگہ اس کی یہ ہوتی ہے اسباب نظول تو خالص نقلی چیز ہے اس میں عقل کا کیا کام ہے رائے کا کیا کام اس کے بعد چھٹا اصول بیان ہوا کہ نظیر اور دلیل یہ دو الگ الگ چیزیں لوگوں کے سامنے جب بھی بات کی جاتی ہے نا کیسا ہوا اچھا کہتے ہیں اور مثال دکھاتے تو, تو مثال تو نظیر ہے اس کی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے نذیر کا ہونا ضروری نہیں ہے دلیل کا ہونا ضروری یہ اصولی بات ہے جب ان اصول سے لوگ ہٹتے ہیں اور سامنے والا ان کی اس بے اصولی کو مان لیتا ہے تو وہ خود مشکل میں آ جاتا ہے اب ہے ساتواں اصول اور یہ بہت اہم ہے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں ذرا پھر انشاءاللہ عبارت کو پڑھتے ساتواں اصول یہ ہے کہ دلیل نقلی نقلی سے مراد ہم قرآن اور حدیث کہتے خبر صادق اور دلیل عقلی سے مراد جو عقل فلسفے کی بات ہے سائنس کی بات ہے دلیلی نقلی اور عقلی میں جب تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوگی لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں نا اچھا قرآن حدیث میں سائنس تو ایک کہتے ہیں ہی کہتی اور فلاسفہ تو یہی بات کرتے ہیں مانو ٹکراؤ کے اندر آ جاتے ہیں اور جب آ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہاں شک کرنے یا ایمان بالغیب لاتے ہیں ادھر شک کرنے لگتے اب تعارض کس کو بولتے ہیں اور کچھ کل شکلیں کتنی تعارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو دلیلوں کا آپس میں ایسا ٹکراؤ کہ جس میں ایک کو سچا مانا جائے تو دوسرے کو لازمن جھوٹا ماننا پڑتا اگر دونوں سچے مانے جا سکیں یا دونوں کو جھوٹا کہا جا سکے تو تارج نہیں اس لیے فوراً تارس کا حکم لگتا کہ تکراب، تکراب ہے کہ در وہ ٹکراو حالانکہ ٹکراو ہر جگہ فوراً ٹکرا ہوتا بھی نہیں تو ایک تو تارس کو سمجھنا چاہیے کہ تارس ہوتا کیا ہے تعارض ہوتا یہ ہے کہ دو دلیلوں کا آپس کے اندر ایسا ٹکراؤ کہ ایک کو سچا مانو تو دوسرے کو لازمن جھوٹا ماننا پڑے گا اس کو بولتے ہیں تعارث اب اس تعارث کی کل محتمل صورتیں چار ہے اگر یہ جی چیز زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اس پر آخر میں بات کرتے ہیں لیکن جو زیادہ مشہور وہ چار ہے. دلیل نقلی اور عقلی دونوں قطعی اور یقین ایک صورت یعنی جو دلیل نقلی ہے قرآن اور حدیث کی بات نس کی وہ بالکل قطعی بات اور ادھر سے جو دلیل عقلی ہے وہ بھی بالکل قطعی قطریب ایک نمبر دو دونوں زنی ہے ظن اور یقین پر ہم بات کرتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہوتا تیسرا احتمال یہ ہے کہ دلیل نقلی تو قطبی ہے اور عقلی ظنی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ عقلی قطب اور نقلی زنی اوزرت کچھ چیزیں جن کو سمجھنا جو اصطلاحی الفاظ ہیں ایک ہے یقین ایک ہے زن ایک ہے شک ایک ہے خیال اور ایک ہے وہاں یہ سب علم کی شکلیں اگر آپ کسی بات کے بارے میں ایسا علم رکھتے ہیں کہ جس میں آپ جو, جو آپ کو معلوم ہے اس کے مقابل کا احتمال نہیں ہے بالکل جزم آپ کو مثلا ہم یوں کہتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے ہم سب کا اس پر علم اب اس کا مقابل کیا ہے کہ جمن نہیں تو ہمارے ذہنوں میں جمن نہ ہونے کا بالکل ضربی وہ نہیں آ رہا بالکل ہم اس پر قطعہ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آج جمعہ ہے اس علم کو کہتے ہیں یقین جس میں آپ کو جس چیز پر علم آیا وہ کیا ہو جزم آپ کا عقیدہ ہے آپ کے دل کے اندر اس کا مخالف کا ذرا بھی وہ نہیں آتا ہے اس کو کہ اس کو یقین کا اور اگر جزم نہ ہو کیا مطلب ایسا ہو گیا کہ فلانا واقعہ ہو گیا آج جمعے کے دن تین بجے کراچی میں فلانا تصا ہوا اب ہمارا زیادہ علم اس پر ہے کہ ہوا لیکن کبھی یہ بات بھی دل میں ہے کہ نہیں دونوں بات جانے جب کسی بات میں دو طرف آ جائے تو اگر اس میں ایک بالکل دوسری جانب بالکل نہیں ہو تو ہو گیا کیا یقین لیکن دو آ جب دو آ اب یہ دونوں بالکل برابر ہے یا برابر نہیں ہے بلکہ ایک زیادہ ہے اور ایک کم فلانا پس ہوا تو اب اس کے اندر آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہوا کبھی کہتے ہیں نہیں ہوا اور دونوں جانے بالکل برابر ہیں برابر اب اس برابر کے اندر بھی پھر دو صورتیں اگر آپ اس کے اندر کبھی کبھی آپ کا ذہن کسی ایک کو اوپر نیچے کی طرف جاتا ہے یہ ایک وہ ہے اور اگر بالکل ذہن ہی نہیں جاتا دونوں بالکل برابر جب بالکل ذہن نہ جائے دونوں کی طرف تو اس کو کہیں گے شک دو طرف برابر ہوا نہیں ہوا دو بالکل با اس میں آپ کو اوپر نیچے نہیں ہو رہا اور اگر ذہن تھوڑا تھوڑا جاتا تو ہے لیکن کسی ایک جانب کو اوپر نیچے کر سکتے نہیں تو یہ ہو جائے گا خیال اور اگر اوپر نیچے ہو رہا تو جو اوپر والا جانب ہے اس کو بولیں گے غن اور نیچے والے جانب کو بولیں گے وہاں یہ سمجھ علم کی مختلف شکلیں جو آپ کے پاس علم آ رہا ہے تو اب جب دو دلیلوں کا آپس میں تعارظ ہو رہا ہے کیا مطلب ایک جانب ایک بات ہو رہی ہے دوسری جانب اس کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے ایک کو ہم سچا کہتے ہیں کہنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں کل جو زیادہ احتمال ہیں وہ چار یا دونوں قطعی اور یقینی یا دونوں زنی یا نقلی یقینی ہے اور عقلی زنی ہے یا بلاس اور اگر آپ اس کے ساتھ وہ والا خیالی اور وہمی بھی ملا دیں تو وہ بھی ہو جائے لیکن اس کا اعتبار نہیں خیالی اور وہمی کا اعتبار نہیں ہے تو اس لیے اس کو شمار نہیں کیا اب چار اب ان چار کی طرف آ جائے پہلا احتمال یہ ہو گیا کہ دونوں قطعی دلیلی نقلی قطعی طور پر یہ بات بتا رہی کہ ایسی بات ہے اور سے قطعی طور پر بات یہ ہو سکتا نہیں یعنی قطعی طور پر دونوں باتیں ہو جائیں تو ایسا تو ہو سکتا نہیں کیونکہ اگر یقین ہے تو یقین میں تو دوسری جانب احتمال نہیں اس کا معنی تو سچ ہے بالکل اور سچ کے اندر سچ کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کا واقعے کے مطابق ہو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نقل یہ بتا کی ہے کہ بات واقع کے مطابق یوں ہے عقل بتا رہی ہے یوں ہے تو عزت ہو سکتا نہیں ہے کہ دونوں سچے ہو لہذا یہ ایک احتمالی صورت تو ہے کہ دو میں تک لیکن نفس الحمل میں ایسی شکل ہو سکتی نہیں اس کی نہ کوئی مثال قیامت تک ملے گی کہ قطعی طور پر دلیلی نقلی سے ایک اور بات ثابت ہو رہی ہے قطعی طور پر آخری سے بھی اور بات ثابت ہو رہی اگر کوئی کہے گا تو اس کو گڑبڑ گڑ اس کو کل خلط ملت ہو رہا ہے وہ زنی کو عقلی کہہ رہا ہے ورنہ تو ہے یہ بات واضح دوسری صورت یہ ہے کہ دلیل نقلی تو ہو جائے قطعی اور دلیل ہو جائے کہ ہو جائے تو ظاہر ہے جو قطعی یقینی ہے دلیل نقلی اس کو ہم مان لیں گے ترجیح دے دیں گے وہ زنی کو چھوڑ دیں گے مثلاً یوں مثال اس میں دی قرآن کریم میں ہے کہ شمس اور قمر فی کلنفی فرقی سور یاسین کے اندر ہے نا کیا, کیا لفظ ہے؟ آیت ہے خلق اللہ و والشمس والقمر شمس و القمر ہر ایک اپنے فلق کے اندر چلتا ہے مدار کے اور جب مدار میں اس کی حرکت ہوگی تو حرکت عینی ہوگی حرکت کون سی ہوگی اب حرکت کی قسمیں حرکت آئینی عین سے ہے عین مکان کو بولتے ہیں جب ایک چیز اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے تو اس کو حرکت آئینی بولتے اور ایک حرکت وضعی ہوتی کہ ایک چیز اپنی جگہ میں گھوم رہی تھی اب سورج کی جو حرکت ہے وہ حرکت آئینی ہے یا حرکت محوری ہے آپ نے دیکھا ہے جو لٹو ہوتا ہے جو اس کو پھینکتے ہیں تو اپنے کیل پر بھی گوم رہا ہو تو ادھر ادھر بھی جا رہا ہو جو ادھر ادھر جا رہا ہے اسے جو حرکت ہے مدار والی اور جو اپنے کیل پیشان ساتھ, ساتھ گھوم رہا ہے یہ حرکت میں تو اب سورج کی جو حرکت ہے یہ حرکت محور پر ہے یا حرکت اس کا مدار کے اندر اگر مدار میں ہے تو ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ نا اور اگر حرکت اس کے محور پر ہے یہ اپنی جگہ پہ گھوم رہے تو اب وہ لوگ یہ ہی بولتے ہیں سائنس والے کہ حرکت میں ہو قرآن کہہ رہے کہ حرکت ہے ہی نہیں کلنفی فلک ہی نہیں فلک جب فلک مدار میں گھوم رہے تو حرکت میں ہو رہی ہو گئی تو اب ان دونوں میں تاروج ہو وہ تو نس کرتی اور ان کی بات تو زن نہیں زن ہے تو اس لیے ہم اس کو یقینی مان لیں گے تیسری صورت یہ ہے کہ دلیل عقلی قطری اور نقلی زنّنی ہو گیا اچھا حضرات ایک بات ہے کہ دلیل نقلی ظنی کیسے ہوتی ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا جب کہتے ہیں قرآن اور حدیث تو زن کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کیا جب آپ کا عقیدہ کیا تو زن کہاں چلا وہ تو زن رہا نہیں پھر تو قرآن اور حدیث کے بارے میں جب ہمارا عقیدہ ہے تو عقیدہ تو یقین ہوتا ہے اعتقاد جازم ہے ہمارا اور جب اعتقاد جازم آ گیا تو زن تو رہا نہیں تو ہم کیسے پھر بولتے ہیں کہ فلانی اور نس کو ہم زننی کے اصل میں اس کا جو زن ہوتا ہے یا ثبوت میں ہوتا ہے یا دلالت میں ہوتا ثبوت کیا مطلب کہ وہ بات ہم تک پہنچنے کے اندر زن ہے کیوں ایک, ایک آدمی کہہ یا جو مراد ہم لے رہے ہیں کیا یہی مراد ہے بالکل تو وہ دلالت میں زنیاتی زنی اس معنی میں کہتے اس لیے یا زنی کی ثبوت ہوتی ہے یا ذنی کی دلالت ہوتی ہے اب دلیل عقلی ہو جائے کیا قطعی اور دلیل نقلی ہو جائے زنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دلیلی عقلی کو مان لیں گے اور دلیلی نقلی کو رد نہیں کریں گے اس کو تعویل کریں گے اور تعویل کا معنی صرف عن ظاہر سا یعنی اس کے یہ ظاہری مطلب نہیں ہے جس کی وجہ سے تعارض بن رہا ہے اس کا مطلب کچھ اور, اور جو مطلب کچھ اور توارض رہے گا مثلا مسلم قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ ذلقر نے جب مغرب کا سفر کیا ہے اذا بلغ مغرب و جزا تقربی تو سورج کو کہ وہ ایک چشمہ جیسا کیچڑ دلدل ہے وہ سورج جھا تو یقینی بات ہے کہ سورج و زمین تو بہت بڑا فاصلہ ہے بیچ میں وہ تو مس کرتا ہی نہیں ہے زمین کو تو اب یہاں کہیں کہ کلام علاوہ یہ جی تشبیح ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے تو ایسا نظر آتا ہے جیسے پانی کے اندر چلا جائے تو یہ کلام علا سبیل لی ہو جائے گا ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ اس میں ظاہر پر نہیں تو ظاہر پر نہیں تو تعلق ختم اور چوتھی سورت یہ ہوگی کہ دونوں زن جب دونوں زنیں ہیں تو وہاں پر دلیل نقلی کو مانیں گے اور آخلی کے اندر تعوید کریں کیونکہ عقل کی پشت پر کچھ نہیں ہے اور نقل کی پشت پر پھر بھی کچھ ہے یہ بات صحیح ہو گئی یہ چار سورتیں بیان کرتے ہیں آپ دیکھیں دلیل نقلی عقلی اور نقلی میں تعارض کی چار سورتیں عقل محتمل ہیں ایک یہ ہے کہ دونوں قطعی ہوں اس کا کہیں وجود نہیں ہو سکتا اس لیے کہ صادقین میں تعارض محال یا صادقین میں تعارض دو صادق آدمیوں میں یا کئی صادق لوگوں میں تعارض محال دوسرے یہ ہے کہ دونوں ذنی ہوں وہاں جمع کرنے کے لیے اگرچہ دونوں میں صرف عنی ظاہر کی گنجائش ہے مگر لسان کے اس قاعدے سے کہ اصل الفاظ میں حمل على ظاہر یہ قانون ہے ہر زبان کا کہ جب زبان میں کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو جو ظاہری مطلب ہے وہی لیا جاتا ہے مجبوری میں کوئی اور مطلب لیا جائے ورنہ اگر ہر مطلب فل لفظ کو کچھ اور مطلب لیا جائے تو کوئی زبان محفوظ نہیں رہے گی اس لیے تعویل ایک ایسی جگہ میں ہوتی ہے جہاں ظاہر نہ چل سکے تو ہر زبان کے اندر اصول یہ ہے کہ اصل الفاظ میں حمل عالت الظاہر نقل کو ظاہر پر کہیں گے اور دلیلی عقلی کی دلالت کو حجت نہ سمجھیں گے یہ بات صحیح ہوگئی جب دونوں زنی ہو تیسرا یہ ہے کہ دلیلی نقلی قطعی ہو اور عقلی زنی ہو یہاں یقیناً نقلی کو مقدم کریں گے چوتھی صورت یہ ہے کہ دلیل <سؤال> عقلی قدی ہو نقلی ظنی ہو ظنی کیسے ہو یا سپوتن یا دلالتن یہاں عقلی کو مقدم رکھیں گے نقلی میں تعویل کریں گے پس صرف ایک موقع ہے جہاں درایت کو روایت پر مقدم کیا گیا درایت سے مراد عقلی جہاں عقلی کو نقلی پرما یہ ایک جگہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کا دعویٰ یا استعمال کیا اور اب یہ چل رہا ہے لوگ ذرا سی بات کرتے ہیں سائنس میں تو آ جا ہمیں کیا پریشانی ہم نے ایمان بالغیب تو لایا ہوا نہیں ایمان بالغیب تو ہمارا قرآن حدیث پر ہے شرع دلیل عقلی کا مفہوم ظاہر ہے یعنی عقلی دلیل سائنس کی ہوتی ہے، فلسفے کی بات ہوتی ہے منطق کی بات، عقلی دلیل اور نقلی مخبری کی خبر کو کہتا جس کا بیان نمبر چار میں ہو اور تعارض اس کو کہتے ہیں کہ دو حکموں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح خلاف ہونا کہ ایک کے صحیح ماننے سے دوسرے کا غلط ماننا ضروری ہو جیسے ایک شخص نے بیان کیا کہ آج زید دس بجے کے دن کو دہلی کی ٹرین میں سوار ہو گیا چلا گیا تو گیارہ بجے تو اس کو راستے میں ہونا چاہیے نا جب وہ دس بجے سوار ہو گیا اور گاڑی چلی گئی تو گیارہ بجے تو ہوگا کہیں پر راستے میں ہوگا لیکن دوسرے آدمی نے بیان کیا کہ گیارہ بجے تو زید میرے پاس مکان میں آ بیٹھا ہوا اور ظاہر اس میں تارو سے اس میں ایک سچا جھوٹا اس کو تعارض کہیں گے چونکہ تعارض میں ایک کے صحیح ہونے کے لیے دوسرے کا غلط ہونا لازم ہے اس لیے دو صحیح دلیلوں میں کبھی تعارض نہیں ہو اور جب دو دلیلوں میں تعارض ہوگا تو اگر دونوں قابل تسلیم ہیں تب تو ایک میں کچھ تعویل کریں گے یعنی اس کو ظاہری مدلول سے ہٹا دیں گے اور اس طور سے کہ اس کو بھی مان لیں گے نہیں ہٹا دیں گے مانا بالکل رت کر دیں گے ایسا اس کا معنی بیان کریں گے کہ وہ بھی تسلیم ہو جائے رد نہ ہو جائے اور اس کو مان لیں گے اور دوسرے کو اس کے ظاہر پر رکھ کر مان لیں گے ایک اور اگر ایک قابلی تسلیم ہے اور ایک غیر قابلی تسلیم ہے تو ایک کو تسلیم اور دوسرے کو رد کر دیں گے مثلا مذکورہ دو باتوں میں زید چلا گیا اور زید میرے پاس رہا اس میں اگر ایک راوی معتبر اور دوسرا غیر معتبر ہے معتبر کے قول تسلیم کر غیر معتبر کو رد کر دیں گے اور اگر دونوں معتبر تو دوسرے قرائن سے جانچ کر کے ایک کے قول کو مان لیں گے دوسرے میں تعویل کر لیں گے یہ صرف تعارض کی بات ہے ورنہ تو یہ دونوں خبر ہے دونوں نقلی ہیں یا صرف تعارض کو سمجھا لیں کہ اگر دونوں سچے ہو جائیں تو اب اس میں سے ہو سکتا نہیں ہے ایک کو سچا اور ایک اگر دونوں کو تسلیم کرنا ممکن تو دونوں مان لیں گے ایک کو مل مانا جا دوسرا تو رد کر دیں گے اور شہادتوں ثابت ہو گیا کہ زید بیٹھ تو گیا تھا دس بجے لیکن پھر گیا نہیں اتر کے آ گیا تھا تو اب دونوں باتیں صحیح ہوگی اس کو شہادتوں ثابت ہو گیا کہ زید دہلی نہیں گیا تو یوں کہیں کہ اس کو شبہ ہوا ہوگا اس نے کسی اور کو زید سمجھ لیا ہوگا یا یہ ہے کہ سوار ہو کر پھر واپس آ اور اس آدمی کو آپ اس کی تلا ملی نہیں ونا جب یہ قاعدہ معلوم ہو گیا تعارض کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ نا کہ دو حکموں میں ایسا تعارض کہ ایک کو سچا مانے تو لازم و دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے تو اب اس سمجھنا چاہیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل نقلی عقلی میں ظاہرا تعارض ہوتا ہے تو اس قائدے کے موافق دیکھیں گے کہ نمبر ایک الف دونوں دلیلیں قطعی اور یقینی ہیں دو باں با دونوں زنی ہیں جی نقلی قطعی اور عقلی زنی اور دال عقلی قتی اور نقلی زنی زنی کیسے و دلالتن یعنی نقلی کے زنی ہونے کی دو صورتیں یہ اصل میں اس شبے کا جواب ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ نقلی کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کو اس کو زنی بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا عقیدہ نہیں ہے کیا اور جب عقیدہ گیا تو یقینی ہوگی تو یہ اس کا جواب کہ یعنی اس کو جو ہم نے زنی کہا تو یا سبوتن یا دلالتن یعنی نقلی کے زنی ہونے کی دو صورت ہیں ایک ایک سبوتن زنی ہو مثلاً کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت نہ سند متواتر سے نہ مشہور سے آحاد سے واحد واحد سے اور یا دلالتن ہے یعنی دوسرے یہ کہ دلالتن زنی اگر جسبوتا جس قطعی مثلاً قرآن کی کوئی آیت ہے ثبوت تو قطعی اس کا تواتر کے ساتھ منقول ہے مگر معنی اس کے دو ہو سکتے ہیں اور ان میں سے جس معنی کو لیا جائے گا اس آیت کی دلالت اس معنی پر قطعی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی زنی ہوگی یہ معنی ہے دلالتن زنی ہونے یہ چار صورتیں تارس کی ہو گئی پس پہلی صورت الف کے دونوں سبوتن اور دلالتن کیا ہوں قطعی اور پھر متعارض ہوں اس کا وجود محال ہے کیونکہ دونوں جب یقیناً صادق ہیں تو دو صادق میں تعارض کیسے ہو سکتا کیوں ماننا پڑے گا کہ یہ بات بھی واقعی میں اور یہ بات بھی واقع ہے اور تعارض بھی تو جب یقیناً تو دونوں میں تعارض کیسے ہو سکتا ہے تو جس دونوں میں دونوں کا صادق ہونا غیر ممکن کوئی شخص قامت تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا محال کی مثال ہوتی نہیں اور نمبر دو چونکہ دلیل نقلی زنی صدق کے ماننے کے وجوب پر دلائل صحیح قائم ہے یعنی دلیلی جو عقلی ہے وہ کیا ہے مضنون الصدق یعنی اس کا صدق ظنی اور اس کے اوپر دلائل قائم ہے جو اصول اور کلام میں مذکور ہیں اور دلیل عقلی جو ضنی یو صدق و مضنون صدق اس کا صدق ہے کہ ماننے کے وجوب پر کوئی دلیلی صحیح قائم نہیں دلیلی نقلی اگر ذنی ہے تو اس پر اور دلائل موجود ہیں عقلی اگر زنی ہے تو اس پر اور کوئی دلائل موجود نہیں ہے لہذا اس تعارض میں کس کو ترجیح ہوگی نقلی کو ترجیح ہوگی نقلی کو مقدم رکھیں گے اور دلیل عقلی کو غلط سمجھیں گے اور اس کا ذنی ہونا خود یہی معنی رکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ غلط ہے تو اس کے غلط ماننے میں کسی حکم عقلی کی مخالفت نہیں کی گئی وہ تو تھا ہی غلط وہ عقلی تھا ہی نہیں غلط تھا نا مخ... اگر جی اس صورت میں دلیلی نقلی کے ماننے کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کے ظاہری معنی سے اس کو پھیل لیں مگر تعویل بغیر ضرورت کے ممنوع ہے یہاں کوئی ضرورت نہیں اس لیے اس طریقے کے اختیار کرنا شرعاً ناجائز اور بدعت اور عقلاً غیر مستحسن ہے جیسا اوپر غیر مستحسن ہونے کی وجہ بیان کر دی گئی کہ اس کا مضنون ہونا الى قول مخالفت نہیں یہ سمجھ میں آ گیا ذرا یعنی جو دلیل نقلی ہے اگر اس کا صدق ظنی ہے تو اس کے ساتھ دلائل قائم ہے اس کے صحیح ہونے پر. اور جو دلیل عقلی ہے اس کے ساتھ تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتا مگر دلیل کیا ہوتی ہے ایک آدمی کی سوچ نکلی کے پیچھے اور لوگ مل جاتے ہیں ایک اور جمع میں فرق ہوتا ہے دلیل نکلی کی پشت پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور دلیل آخری خالص ہے عقل کی بات ہے <coughs> عقل کی بات ہے ایک عقول میں فرق ہوتا ہے اب ایک آدمی کی عقل وہاں پہنچی ہے اور دوسرے لوگ اگر مان رہے تو تقریباً ایمان بالغیب کے درجے صحیح ہے نا اور اور سورت جیم اس کا حکم بدر ہے جولا مثل صورت باغ یعنی جس میں دلیل نقلی قطعی ہے اور جو عقلی ہے وہ کیا ہے زنی تو جب دلیل نقلی زنی ہونے کے باوجود عقلی زنی سے مقدم ہے تو اگر دلیل نقل قطعی ہو جائے تو برطریکہ اولا سے مقدم ہوگی اور صورت دال میں دلیل عقلی کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ اس کی صحت و قطعی ہے اور دلیل نقلی ضنی ہے مگر چونکہ نقلی ضنی کے قبول کے وجوب پر بھی دلائل صحیحہ قائم ہیں جیسا کہ میں بیان اس لیے اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے پس اس صورت میں دلیل نقلی ضنی میں تعویل کر کے اور عقل کے مطابق کر کے اس کو قبول کر لیں گے یہ خاص موقع ہے اس دعوے کا کہ درایت مقدم ہے روایت پر واضح اور صورت با و جب دونوں زنی ہوں یا نقلی قطعی اور عقلی زنی ہوں اس دعوے کا استعمال کے تعارج ہو گیا ہے اور یہاں عقل کو آگے کرنا چاہیے اس میں یہ دعوی کرنا اور اس اصول کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب مدلل و مفصل دونوں صورتوں میں اس کا بیان ہو چکا ایک اور پانچویں اور چھٹی صورت بھی نکل سکتی ہے کہ دلیل نقلی زنی ہو اور عقلی وہمی خیالی ہوں یا دلیل نقلی قطعی اور عقلی و خیالی ہو صحیح ہے دلیلی نقلی ظنی ہو اور عقلی وهمی خیالی یا دلیل نقلی قطعی اور جو اس کے ساتھ عقلی ہے وہ وہمی خیالی ہو مگر ان کا حکم بہت ہی ظاہر ہے کہ جب دلیل نقلی کو کو مقدم اور عقلی کو ان صورت میں بھی مترو جب زن پر مقدم ہے تو خیال اور وہم پر دوبری ولا مقدم ہے نا خیال کوئی زیادہ مفید علم کبھی نہیں ہے شک بھی نہیں مفید اس سے کچھ پتہ تو چلتا ہے ظن زن پھر بھی ایک درجے میں علم تصدیق کی جو قسمیں بنتی ہیں نا اس کے اندر زن اور یقین اور یہ واقعی خیال ہے شک ہے بہم ہے یہ سب تصورات کی قسمیں ہوتی ہیں. اچھا کیونکہ جب عقلی باوجود ذنی ہونے کے مؤخر و مترو کے تو ہم خیالی میں تو وہ طریقہ ہو جائے اس کی نظیر کا سورج جیم کے حکم کے بیان ہوا یہ تفصیل ہے تارثبین دلائل عقلیہ و نقلی کے حکم کی یہاں سے غلطی ظاہر ہو گئی ان لوگوں کی جو مطلق دلیل عقلی کو اصل اور نقل کو اصل اور نقل کو تابع قرار دیتے گوئیں عقلی ذنی بھی نہ ہو محض وہمی خیالی اب یہ جو ان کے چلتے ہیں نظریے چلتے ہیں وہ خالص وہ, وہ ابھی زن کے درجے کو بھی نہیں پہنچے تو, تو ماں اور عقلی جو ہے وہ قط ہو مثال صرف دو کی بیان کی جاتی ہے با اور دال کی با اور دال کون سا ہو گیا دونوں زنی ہو یا دلیلی عقلی قطعی ہو اور نقلی زنی ہو اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں کیونکہ صورت عالف تو واقعی نہیں اس کی مثال بھی نہیں اور جیم کا حکم مثل با کے بدرجاء اللہ اس لیے دو کی مثال ہے جی مثال آفتاب کے لیے حرکت عینیت ثابت بظاہر والذی خلق والشمس والقمر یہ باں کی مثال ہے نا ذرات یہ زنّی ہے ہاں میں نے اس کو قطع قطی نہیں ذنی ولز خلق اللہ القمر اس کی دلالت اس معنی پر جو ہم حرکت عینیہ ثابت کر رہے ہیں یہ دلالت کیا ہے اور ادھر سے بعض حکمہ آفتاب کی حرکت صرف محور پر مانتے ہیں اب دونوں زنی ہو گئی نا ہاں تو جس پر کوئی دلیل قطع قائم ہے بس حرکت عینیہ کے ہم قائل ہو جائیں گے اور حکمہ کے قول کو ہم ترک کر دیں اس کا ترک کر دینا واجب ہو ڈال کی مثال ڈال کیا مثال ہوگی کہ جو عقلی ہے وہ قطعی ہے اور جو نقلی ہے وہ ذنی ہے دلائل قطعیت سے ثابت ہو چکا ہے کہ آفتاب زمین سے الگ اور منفصل ہے اپنی حرکت کی کسی بھی حالت میں اس کا زمین کے ساتھ مسنی ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کے ظاہر الفاظ میں وَجَدَهَا تَغْرُوِ فِي عَيْنِنْ حَمِعَتٍ سے غور کرنے سے پہلے یہ متوہم ہو سکتا ہے یہ وہ ہم سکتا ہے کہ آفتاب ایک کیچڑ کے چشمے میں غروب ہوتا ہے محمول ہو سکتا ہے وجدان فی با نظر یعنی اول نظر میں جب ہم نے دیکھا تو یہ نظر آیا ورنہ غور کرنے میں تو نہیں ہے نا بس آیت کو اس پر محمول کیا جائے گا یعنی دیکھنے میں ایسا معلوم ہوا کہ گیا ایک چشمے میں غروب ہو رہا ہے جس طرح سمندر کے سفر کرنے والوں کو ظاہر نظر میں سے معلوم ہوتا ہے وہ یا آفتاب حضرات ختم ہو گئی یہاں تک اصول بیان ہو گیا باغ انتباہ